مُتَّكئِينَ فِيهَا على الأرائِك لاَا يَرَونَ فيِيهَا شَممسَو وَلَا زَممهَريرَ وَذَانَةً عَلَيهِمْ ضِلَالُهَا وَذُلِّلَ قُتُوفُهَا تَذللَ وَيُطَافُ عَلَيهِم بِآانِيَةٍ مِن فِي البَِّ وَأَكوابٍِ كَانَت قواريرا أَوَارِقٍ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا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 مشکور یہ جنتی وہاں تختیوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی ان جنتیوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور لچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی زنجبیل کی ہوگی جو جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جب آپ انہیں دیکھیں تو سمجھیں کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں آپ وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالیں گے سراسر نعمت اور عظیم مشان سلطنت ہی دیکھیں گے ان کے جسموں پر سبز مہبی اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کے رب پاک صاف شراب پلائیں گے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدردانی سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے جنتیوں, جنتیوں پر انعامات پر کی بارش جنتیوں کی نعمتوں راحتوں کا ان کے ملک و مال اور جاہ و منال کا ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ با آرام تمام پورے اطمینان اور خوش دلی کے ساتھ جنت کے مرثہ اور مزین جڑاؤ تختوں پر بے فکری سے تکیے لگائے سرور و راحت سے بیٹھے مزے لوٹ رہے ہوں گے سورہ و صافات کی تفسیر میں اس کی پوری شرح گزر چکی ہے وہیں یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اتقاع سے مراد لیٹنا ہے یا کوہنیاں ٹکانا ہے یا چاروں زانوں بیچنا ہے یا کمر لگا کر ٹیک لگانا ہے اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اراقا چھپر کھٹوں کو کہتے ہیں پھر ایک اور نعمت بیان ہو رہی ہے کہ وہاں نہ تو سورج کی تیز شعاؤں سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ جاڑے کی بہت سرد ہوائیں انہیں نہ گوار گزریں گی بلکہ بہار کا سا موسم ہر وقت اور ہمیشہ رہتا ہے گرمی سردی کے جھمیلوں سے الگ ہیں جنتی درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر ان پر سایہ کیے ہوئے ہوں گی اور میوے ان سے بالکل قریب ہوں گے چاہے لیٹے لیٹے توڑ کر کھا لیں چاہے بیٹھے بیٹھے لے لیں چاہے کھڑے ہو کر لے لیں درختوں پر چڑھنے کی اور تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں سروں پر میوے دار گچھے اور لدے ہوئے لچھے لٹک رہے ہوں گے توڑا اور کھا لیا اگر کھڑے ہیں تو میوے اتنے اونچے ہیں بیٹھے ہیں تو قدرے جھک گئے لیٹے تو اور قریب آ گئے نہ تو کاٹوں کی رکاوٹ ہے اور نہ دوری کی سردردی ہے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک خالص ہے اس کے درختوں کے تنے سونے چاندی کے ہیں ڈالیاں لؤلؤ زبرجد اور یاقوت کی ہیں ان کے درمیان پتے اور پھل ہیں جن کے توڑنے میں کوئی دقت اور مشکل نہیں چاہو بیٹھے بیٹھے توڑ لو چاہو کھڑے کھڑے بلکہ اگر چاہیں لیٹے لیٹے ایک طرف خوش و خرم خوش دل خوبصورت با ادب سلیقہ شعار فرما بردار خادم قسم قسم کے کھانے چاندی کی کشتیوں میں لگائے لیے کھڑے ہیں دوسری جانب شراب طہور سے چھلکتے ہوئے بلوری جام لیے ساکیان مہوش اشارے کے منتظر ہیں یہ گلاس صفائی میں شیشے جیسے اور سفیدی میں چاندی جیسے ہوں گے دراصل ہوں گے چاندی کے لیکن شیشے کی طرح شفاف ہوں گے کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی جنت کی تمام چیزوں کی یوں ہی سی برائے نام مشابہت دنیا کی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ان چاندی کے بلوری گلاسوں کی کوئی مثال نہیں ملتی ہاں یہ یاد رہے کہ پہلے کے لفظ قواریر پر زبر تو اس لیے ہے کہ وہ کان کی خبر ہے اور دوسرے پر زبر بدلیت کی بنا پر ہے یا تو تمیز کی بنا پر پھر یہ جام نپے تلے ہوئے ہیں ساقی کے ہاتھ میں بھی زیب دیں ان کی ہتولیوں پر بھلے معلوم ہوں اور پینے والوں کی حسب خواہش شراب طہور اس میں سما جائے جو نہ بچے نہ گھٹے ان نایاب گلاسوں میں جو پا خوش ذائقہ سرور والی بے نشے کی شراب انہیں ملے گی وہ جنت کی نہر سلسبیل کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی جیسا کہ اوپر پہلے گزر چکا ہے کہ نہر کافور کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ کبھی اس ٹھنڈک والے سرد مزاج پانی سے کبھی اس نفیس گرم مزاج پانی سے تاکہ اعتدال قائم رہے یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے اور خاص مقربین خالص اس نہر کا شربت پیئیں گے سلسبیل بقول عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ مسلسل روانگی سے لہریہ چال بہ رہا ہے اس کا پانی بہت ہلکا نہایت شیریں خوش ذائقہ اور خوشبو ہے جو آسانی سے پیا جائے اور سہتا پچتا رہے ان نعمتوں کے ساتھ ہی خوبصورت حسین نوخیز کم عمر لڑکے ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں گے یہ غلمان جنتی جس سن و سال میں ہوں گے اسی میں رہیں گے یہ نہیں کہ سن بڑھ کر سورج بگڑ جائے یہ نفیس پوشاکیں اور بیش قیمت جڑاؤ زیور پہنے ہوئے بتعداد کثیر ادھر ادھر مختلف کاموں پر بٹے ہوئے ہوں گے جنہیں دوڑتے بھاگتے مستعدی اور چالاکی سے انجام دے رہے ہوں گے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا سفید آبدار موتی ادھر ادھر جنت میں بکھرے پڑے ہیں حقیقت میں اس سے زیادہ اچھی تشبیہ ان کے لیے کوئی اور نہ تھی کہ یہ صاحب جمال خوش خصال بوٹے سے قد والے سفید نورانی چہروں والے پاک صاف سجی ہوئی پوشاکیں پہنے ہوئے زیور میں لدے ہوئے اپنے مالک کی فرما برداری یعنی اہل جنت میں سے ہر شخص کی دوڑتے بھاگتے ادھر ادھر پھرتے ایسے بھلے ہوں گے جیسے سجے سجائے پرتکل فرش پر سفید چمکیلے سچے موتی ادھر ادھر لٹک رہے ہوں چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میں نے تجھے جنت میں وہ دیا جو مثل دنیا کے ہے بلکہ اس سے بھی دس حصے زیادہ دیا یہ حال تو ہے ادنا جنتی کا پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ جنتی کا درجہ کیا ہوگا اور اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی اے اللہ اے بغیر ہماری دعا اور عمل کے ہمیں شیر مادر کے چشم عنایت کرنے والے ہم بآز و الحا آپ کی پاک جناب میں عرض گزار ہیں کہ آپ ہماری للچائی ہوئی طبیعت کے ارمانوں کو پورا کر دیجیے اور ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرمائیے گو ایسے اعمال نہ ہوں لیکن ایمان ہے کہ آپ کی رحمت اعمال پر ہی موقوف نہیں آمین یا رب پھر اہل جنت کے لباس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سبز ہرے رنگ کا مہین اور چمکدار ریشم ہوگا سندس اعلیٰ درجے کا خالص نرم ریشم جو بدن سے لگا ہوا ہوگا اس عمدہ بیش بہا گران قدر ریشم جس میں چمک دمک ہوگی جو اوپر پہنایا جائے گا ساتھ ہی چاندی کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے یہ لباس ابرار کا ہے یعنی نیکوکاروں کا اور مقربین خاص کے بارے میں اور جگہ اللہ ارشاد فرمایا من من ذهب انہیں سونے کے کنگن ہیرے جڑے ہوئے پہنائے جائیں گے اور خالص نرم صاف ریشمی لباس ہوگا ان ظاہری جسمانی استعمالی نعمتوں کے ساتھ ہی انہیں کیف سرور والی پاک اور پاک کرنے والی شراب پلائی جائے گی جو تمام ظاہری باطنی برائی دور کر دے گی حسد کینہ بدخلوقی غصہ وغیرہ سب دور کر دے گی جیسے امیر علی علیب نبی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں دو نہنے نظر آئیں گی اور انہیں از خود خیال پیدا ہوگا ایک کا وہ پانی پییں گے تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا سب دور ہو جائے گا دوسری میں غسل کریں گے جس سے چہرے تر و تازہ ہشاش بشاش ہو جائیں گے ظاہری اور باطنی دونوں خوبیاں انہیں بدرجہ کمال حاصل ہوں گی جس کا بیان یہاں ہو رہا ہے پھر ان سے ان کے دل خوش کرنے کے لیے اور ان کی خوشی دوبالہ کرنے کے لیے بار بار کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری بھلی کوششوں کی قدردانی ہے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا کلو و شرب بما اسلفتم بی اسلف تم مل کہ دنیا میں جو اعمال تم نے کیے ان کی نیک جزا میں آج تم خوب سہتا پچتا با آرام و اطمینان کھاتے پیتے رہو اور فرمانے باری ہے وہ نُل جنت او رس تم کن تملون یعنی منادی کیے جائیں گے یعنی آواز لگائی جائے گی کہ ان جنتوں کا وارث تمہیں تمہاری نیک کرداریوں کی بنا پر بنایا گیا ہے یہاں بھی فرمایا ہے کہ تمہاری سعی مشکور ہے تھوڑے عمل پر بہت عجر ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے کرے آمین